Thank you. الحمد الحمدللہ الحمد صلى الله و السلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد بن صلى الله وعلى اله واصحابه الاسم الدق والصفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له أو ألقى السمع وهو شهيد آملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم وملائكته يصدون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والصلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیک اللہ دوستو بزرگو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد و ضرورت بعد عاجزہ فریاد ہے کہ مولا تعالی لفس شیطان انسان دے ہر شرف اتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پنہ نجات اتا فرماوے اللہ تبارک و تعالی جل شان و سونے حبیب کملی والے دا ازہانو کلوب کی روشنی عطا فرماوے اج خطبہ ختبائے المبارک دا دان اقسام قلوب یعنی دلاندیاں قسمہ اور کسے دے دل دماغ دے اندرے گلوی نہ آوے کہ شب برات دے حوالے نال اسانو نہیں دسیا گیا شب برات شریف نالوی اس موزونوں بڑی گہری نسبت ہے بڑا گہرا تعلق ہے وہ اس طرح کہ اگر دل مسلمان نہیں دل مسلمان نہیں تیری ایک کی شب براتاں برات قابل قبول اگر دل سے آئے دل کافر ہوا کھڑا دل بئیمان ہو چکا ہے جا کے بیت اللہ شریف کے اندر بھی نماز پڑھ مسجد نبوی دے اندر جا کے نماز پڑھ روضہ رسول سے جا کے حاضری دے جب تک دل بئی مان تب تک تیری کوئی عبادت مولا دے ہاں قابل قبول بول بولتے نہیں یار یعنی کہ سب تو پہلے دل دا مسلمان ہونا ضروری ہے اپنے دلوں مسلمان بناؤ اپنے دلوں دی سیاہی مکاؤ اگر اے سیاہ تے بھنجر کھیتی دی ماننے دے بھنجر زمین دی ماننے دے کلری زمین دی ماننے دے, دی ماننے دے تے کلر والی زمین دے, دے جی بارش وشے او فصل اگا پتھر دی ماننے دے پتھر دی پتھر, دی پتھر, دی پتھر دے دنا مرضی زم زم پا دے وہ بوٹا اگ سکتا جب تک یہ پتھر شبے برات اور رب سونے بارش کی مان لیں جب تک جب دل پتھر جن بارش, بارش پوے یہ اگنا کھ نہیں کھیتی ادو اگے گی جدو اے آباد آباد اور زور آور زمین ہوا بھی پی گیا باغ اگا دسل حقیقت فرو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 زب سے کہہ بھی تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں بال فرما زبان نال زبان نال رب دی وحدانیت دی گواہی دینی یہ کوئی مالا نہیں رکھتا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ زبان نال تے منافق بھی گواہیاں دیندے رہے زبان نال تے بندہ جھوٹ بھی کہہ سک زبانہ زبان لوٹے زبان بھی کلمیں پڑھ پڑے رہے او خدا دیا بندیا تیرا دل گواہی دے اللہ لہلے اس شیشے نو روشن کر جب تک یہ شیشا مال گا کچھ تب تک عبادت نے کم نہیں دینا کیونکہ جب تک یہ مریض ہے تب تک تیری کوئی عبادت دے لاہی قبول نہیں کر کے نامدار سل والے فرمایا بہت سارے مجرم ایسے نے بہت سارے مجرم ایسے جنہ دی شب برات دے اندر بھی معافی نہیں ہوں شب برات دے اندر بھی انہوں معافی نہیں ملتی او مجرم ایسے نے کیونکہ وہ ایسے ویمان مرد کملے جرمان, دے مرتب کی ملے جنا جرمان دے نال بندے دا دل سیا بلکہ مرد ہی ہو وے مر وے دل مردہ ہو دے جے مردہ دل والا زمین سجدا دے وہ زمین بھی آخری دل دلا تین سجدے چوکی لبڑا اکبال فرماؤں میں جو سب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آگی سدا میں جو سر بس ہوا کبھی تو زمین سے آ سدا میں جو سر بسار ہوا کبھی تو زمین سے آن لگی سدا تیرا دل تو ہے سنا معاشنہ تجھے کیا ملے سنماشین تجھے کیا ملے گ نماز میں جب دک جب تک یہ شیشہ نہیں پہلے صاف کوئی ایسی نہیں رکھ دل مسلمان ہو خدا دیا بندیا دل مسلمان ہو تیرا ایک سجدہ ہی تینوں کام دے جائے گا تیرا ایک سجدہ ہی تیری پگڑی بنا جائے گا خدا دیا بندیا کھ نہیں تے تک بزرگ فرما نے فرما جائے ایک کلبے سلیم آلبے سلیم میرے علی ورگیا سینے چاہ جڑا سمام علی شاہ چن کلبے سلیم آخر دڑگے کلبے سلیم آخر پیر گوش پاک دھڑ گے وہ کلبے سلیم آخر جا کلبے سلیم یہ کسے ہال کے اندر کسے حال کے اندر اپنے رب دے ذکر تو غافل نہیں ہوتا ہر وی سب برات ہوتی جڑا کلبے سلیم ہر وی حضرت شیخ شبلی کول کسی پوچھا آد پالو عبادت کی چس کدو عبادت کی چس کتوں ہے کیڑی رات آ فرما عبادت دی چس زندگی دے آخری دن توجہ توجہ عبادت لگت زندگی دی آخری رات ہوں دی آخری دن آر کر حضور یہ میرا زندگی آخری دن آخری رات نو آخری سمجھنے ہر آن آخری سمجھنے ہو کیوں یہ جان بھی امانت ہے یہ سانس بھی امانت کوئی پتہ نہیں او خالق کدو واپس فرما لے گھر کے آخری دن, باعت دن باعت تے آخری رات سمجھ کے عبادت کرنے لذت بھی جے دل, دل مسلمان ہو جاوے خدا دی قسم کر کے آنا ہر رات شب شبے برات ہاں ہر رات شب برات ہے ہر دن ہی مبارک ہے ہر رات ہی مبارک دل بئیمان ہے تو شبے برات لوگوں واؤ واسطے چار نفلوں پڑھ بھی لینیا نے مڑ بئیمانی کے اندر مڑ جنافل نے تیری سارا سال سارا سال نماز دلیڑے نہیں آنا زکات ادا نہیں کرنی اشر ادا نہیں کرنا صدقات ادا نہیں کرنے نہیں رکھنا شبے برات آ گئے تنابے والی باوے جنیاں تسبیاں پڑھ لے جنیاں نفلہ پڑھ لے میں وہ دل سے بئیمان ہے توجہ لیں جی فرمائی آہا آہا دل بھائی ہو گئے کھ نہیں ہوتا جی دل سلیم توجہ ہے بزرگ فرما نے فرمایا قلب سلیم Orlando. دل سلیم ہوے گے کر کے سڈے بزرگ بھی فرما فرما رہے درویش نہ بڑو مسلمان بڑوا کی مطلب اپنے آپ فکیر درویش آکن بندہ مسلمان نہیں بن جا لو مسلمان وہ تنتا پے جل مسلمان بن جا کلبے سلیم جگد دل اے سو نہیں اے ہر مرضا دوسری قسم کلبے مریض کلبے مریض بیمار دل تیسری قسم کربے مریض لا علاج او دل جاج کو ہائی لا علاج نہانج ہو سکے نہ دا حدیث علاج ہو سکے اللہ <سؤال> اللہ نگاہ صاف ہو ہو چکا جڑ چکی نگاہے والی صاف ہوتیساف ہونی چڑھ چکی دا علاج ہو سکتا ہے مثال دینا جی بندہ مریض بندہ مریض ہو جائے ڈاکٹر کو حکیم کو جناب والی تک ڈاکٹر بھی کوشش کرتے تک کوشش دے مرد ہاتھ پہ ہو مرد قابو چاہی کوئی جناب والی ٹیکے کے لا گولی دے ٹکیاں دے جنابے والی اپنے ہنر آدما لیکن کرتے ادو تک نے مرد کنٹرول پانی سروں تار ہو گیا مرد سر چڑھ گئی ہے سارے تو کم اتنا ہو گیا وہ بھی بڑی بڑی مشکنی کئی گھر لے جاؤ घर ले जाओ बंद पूछे क्यों आने वसू काम चल गया मर्द सिर चढ़ गई है काबू नहीं आ सकती चलो कोई जे चार डां की जिंदगी देने खिदमत कर लो बचना ही कोई नहीं। मर्द नी मर्दी चढ़ गई है इलाज नहीं हो सकता دل بھی دل بھی ایک مریض کی علاج ہو ایک مریض کی لاج ہو جنیاں مردی بفل پڑ لا علاج دل لا علاج مریض دی گل سنا میاں شیر ربانی دی زبان لال او محمد پاک دا شیر شیر محمد جی میں لو سی او مولا سونے دا شیر سی سونے نبی نال جو لگیے سونے نبی نال جو یاری لگیے اپنے یار دی غیرت یارت رکھیے زندگی گزر گئی ہے میرے شیر محمد دی غیرت کے بورڈے بھی لگے کھڑے میاں شیر محمد کے کول ایک بندہ آیا ارد حضور میرا دل ٹھیک کر میرا دل روشن کر آپ نے فرمایا بےلیا زوہ ٹائم آوہر ٹائم آیا تے فرمایا اثر ٹائم آئی تے فرمایا مغرب مغرب آیا تے فرمایا عشاء مگر عشاء ٹائم آیا فرمایا فجر دی نماز میرے پیچھے پڑی فجر دی نماز میرے پیچھے پڑی فجر دی نماز ٹائم آیا انہیں آپ سرکار دے دچھے نماز پڑھی شیر محمد so, پیچھے بھی نسیبہ والوں نماز نسیب آج کچھ پیر آندے آدھے آؤ تمہیں اللہ سے ملائیں آؤ تمہیں میں آپ پہلے آپ سے مل لو اپنا بتا کوئی نہیں قوم رب نال ملا وہ بندہ ہوئے تو یہی جہا ہوا ہر نماز ہر نما رب درش بخا آپ نماز پڑی نماز پڑھ کے آپ نے فرمایا بے لیا آپ کی آدت مبارک جی مریدا نو مرید فرما کے نہیں سنک لے ہوں نہ لے کے نہیں سنکلا ہوں جی کسی نے بلا ہو فرما ہوتے سن بےلی کیا ہی ربیر سنی بےلی فرما بیلی فرما جاؤ آپ نے اس بندے سامنے بہایا توجہ فرمائی تبجو فرما کے وہ توجہ نہیں توجھو نہیں بندہ نگاہ نہیں جہ وے چہر والی اکھ بند کر وے دل والی اکھ کھول کے ویخ صاحب علی برید شریف میں لکھا ہوا ہے وہ فرماتے بندے جسم بندے جسم تین سو سٹھ ناڑا نے کنیا تین سو سٹھ ناڑا نے ان ناڑا دوں بعد ناڑا ہیں نے دے کے بھی شرارت ہیں یعنی کسی دےمانی کسی دوٹھ کسی دکبر کسی دسد کسے جناب اترت نے شیتان نے تو فرمایا بعد ناڑا کے بھی شرارت نے لیکن جدو اللہ ولی نگاہ مارد ہے فرمایا تین سو ساٹھ ناڑوں ویخ جی میں تلی دائی کا دانا وی آ, ایک آپریشن کرگیر کھڑیے بےمانی کھڑیے اتنے سود کھڑے حرام کھڑا جوٹ کھڑا سارے ناڑالا فرما گے وہ کیوں جدو یہ آئی نس ہوں نا تو مڑ چودہ تب کی دس پہ آپ نے توجہ فرمائی توجہ فرما کے فرمایا ناراض نہ نہ ہو یا نسا کے خون ہرا یا ترمی ہے یا تر میں تیا تیریا نسا چون ہر فرمایا جاؤ جا چلا جاؤ اے میرے بسوں کام بارے ارد کردہ دورے من پتا وے میںرمی نہیں ہوں یہ میں جانا یہ مینو تسلی میں کاروبار حرام سوت کا کاروبار سور کاروبار سی اس کاروبار دی آمدنی آمدنی دیری پرورش ہوئی ہے فرمایا ہاں وہ حرام تیرے دل بیمار کر گیا فرمایا جاؤ تیری ساری زندگی دے دین مطابق گزر سکتی پر تیرا دل نہیں جاگ مر گیا ہے نفل پڑھ سنت پڑھ فارد پڑھ حجاں کر زکاتا دے جو عمل مردی کر لے شیر ربانی دی نگاہ نال نہیں اے اٹھتا یہ نال نہیں اٹھ سکتا مر گیا توجہ توجہ فرمایا جی کدھر سارے دل بھی لا علاج تو نہیں ہو رہی لا علاج مریض کی نشانی ہوتی ہے کوئی دوا اثر نہ کرے کوئی دوا اثر نہ کرے اے یہ حکیم دا ڈاکٹر دا خصوصی طور تے طریقہ ہے کہ جدو مرض ہاتھ نہ آئے نا تو مڑ انٹیرائڈ دا ٹیکہ لا د بھائی مت یہ <بھائی> ہر با چل جا رہے تو جدو بھی نہ چلے نا تو موڑوں آدھے بس ہوں کوئی شہ نہیں اثر کر لے جاؤ جی اثر لا علاج مریض بن سامنے نظر آپ اثر کربلا جسم دے کوئی دوائی اثر نہ کرے جسم لا علاج دل کے کوئی دعا اثر نہ کرے توجہ لی جی فرمائی جسم دی جسم دعا دی ہوا دل کی دعا اللہ سونے نبی دا فرمان موت دی یاد اللہ دی, دی نگاہ اے دل کی دوں یہ کوئی دعا اثر نہ کرے سمجھ آیا جی لا علاج بن گیا سمجھ آیا لا علاج بن گیا برات نہیں نہیں ایک لا القدر نہیں حج نہیں لکھان حج اے لا علاج مریض بن گیا ہوں کسی دبانے اثر نہیں کرنا میرے میاں صاحب ورمے نے ورمیا جاؤ تیری ساری زندگی شریعت کے مطابق گزر سکتی ہے پر دل نہیں جا میرا پیر باہو فرما ہے فینے کا سلطان فرما فرمایا او کسبی ہو تسب تو یارا کش بھی ہو مارے دم ولے پے پال تو منکا وہ تک پھیرے گل پائے پنج دے لگ گل گوٹو دے لگے گل گھوٹو وے لین لگیا جھٹ سیاہ ہوئے پتھر چیت جنا بہ پتھر چ بہو ات ضایا بسنا میاں باہ چیت آخ دے فرما فرمایا دے دل پتھر بن گئے وہ لکھ تسبیاں رو لے فرمایا تیری تسبی رو لسبی نہیں ایک کسابے یعنی تیرا کاروبار یہ تو لوگوں وی ملا جل کا من کا منکا نہیں دیر من کا منکا نہیں پھیرنے مڑ تسبیح تیری کسا دے یہ تسبیح نہیں توجہ لیں فرمائی دل پتھر بن دل پتھر فرمایا میانسنا تے میاں دا وسنا توجہ نہیں جے فرمائی سیر ہونا رجنا سر سب ہونا پتھر ہی رہے گا فرمائی خدا کی کسم کر کے آنا جل ساڈے پتھر بن گئے ساڈی مستی کی اخیر ہوئی پی انتہا ہوئی پی سابا کرام عرض کردے نے سونیا محبوبہ یہ فرماؤ کہ جدو رب ناراض ہو جاوے او دی وہ نشانی دی بھی ہے جدو رب ناراض ہو جاوے او دی ناراجگی کی کوئی نشانی ہے حدیث دا مفہوم سنا لگا میرے آقا نے فرمایا ہاں سابا پوچھتے نے کی سونے میرے آقا نے فرمایا جدو بے موسمیا بارشاں آن, بھی آن, بھی آن, آن, بھی آن ادیسے رسول <سؤال> جدو بے موسمیا بارش سمجھ لے رب ناگ چھواں ستواں سال ہر سال پکیا تے بارشاں شروع جارشوں کا موسم آتا ادو آ نہیں توجہ لی جی فرمائی بارشوں بھی تو موسم ہوتا نا جسل پک دیا تو شروع ہو پا کے آپ اپنی منمان چ پورے تو جی فرمائی فل فصل نہ انسانی زندگی دی ممکنے. توجہ ہے لیکن دن بدن دن بدن فٹی فصل ہونی ہے نا فٹی کپا کپاہ ساڈے علاقے کا بہاڑی ملتان ایک بیماری نکلی ہے کہ جدو ڈوڈا لگتا نا وہ کپا بن گئی ڈوڈے کا کوئی سوراخ بھی نہیں ہوتا اندر کیڑا اندر کنک بارش گئی باقی فصلات, باقی فصلات, فصلات, فصلات, فصلات, فصلات <سؤال> بیماریاں, بیماریاں گئے تو فرمائی بڑا زمیندار ہے اسلام آباد یا لاہور لے کے آیا زریلی باٹری جدو چیک کیا انہیں آخیا بھائی اس بیماری دا علاج بھائی اے سپرے مارنی اتوں یہ تو بیٹھا بچ آآ, آآ مولا کہہ لو ہم قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں کہہ لو میں جیبت بھیجا نہ حال تھے کول کیونکہ زمین دچوں جی وہ اتے اشر ضروری ہے اچر لاسے میں باوہ پٹھے نے باوہ فصل ہے باہیں پھل ہے جیڑی بھی شاید جیڑی شاید زمین اشر دین باوے دینا ہے باہم امیر جے بار جی بارانی ہے فصل بار آنی مڑ دسواں حصہ جسل جی اپنے بجلی اپنے پیسے پانی لے کے لگتا ہے لازم ہے ہر فصل ہر ہر کسان رب سونے نے اے غریب مسکی دا حصہ رکھیا ہوا اے یہ رب دے حقوق نے اسی اے ایزاں دنیا چڈیا نے رب نے فرمایا تھی نمج دو تو ماں کھڑ لا انج تھوڑا دا پوے آن میں چوکھا کاڑاجو نہیں فرمائی کیونکہ وہ دشان بھی بے نا ہے پر کتنے دل ہی ان پتھر بن پتھر بھی رو پا قسم کر کے قرآن فرما منہا لما یہ تو من خت لا پتر گل کہ پتھر کچھ پتھر ایسے نے جڑے اللہ مالما اور باز پتھر خوف الاحی ڈر کے پٹ جانے میں انہوں کے پانی پتھر بھی روے پر ساڈا دل باد نہ آئے توجو لیں فرمائی اگر یہ ہو سکتا نہ کھانے کا نہ پینے نہ تمیز نہ حرام تمیز نہ جائز نہ جائز نہ شریعت خبر <تصانًا> حام خبر خبرے، خبرے، مر oh oh oh oh. <نا quero> دل سے ہے لا علاج مریض بننا علاج نہیں ہو سکتا بزرگ فرما نے فرمایا جڑا مریض دل قابل حل علاج سیاہی اس یا قرآن روشن ہو حدیث روشن ہو سکے یا اللہ ولی دی نگاہ دی تاثیر روشن ہو سکتا یہ بھی بڑا دور آ بھی بڑا رول ہوتا <سؤال> اللہ نگاہ پے سدگے جدو نگاہ چا مارے پل اندر دل روشن کر سڈ سیاہ دل انصاف ہو ج قابل علاج دل مریض جڑے مریض قابل علاج نے انہ دا علاج دا علاج موت نو یا موت کی یاد نال کرنا کیونکہ صحابہ نے کی سونے جدو دل خراب ہو جاوے دل میلا ہو جاوے دل سیاہ ہو جائے یہ علاج کال کسرت کیوت وہ تلاوت او دا علاج وہ موت نوکھا یاد کرے اللہ دے قرآن کی تلاوت کرے جے رب دے قرآن دی تلاوت رب دے قران دی تلاوت تیرا دل واپس آنا شروع ہو جائے ماحول اگر چاہول اگر چھ روح کش بنے کھڑے بندہ مسیح نکلے نگاہ پلیت دل پلیت ذہن پلیت لیکن چیو جنا ماحول سخت بھی سخت کرنی زیادہ دینی دن گی ہمیشہ او لے گرمی سخت ہو پکھا لا لیں گے تو پکے تیٹ جاوے مڑے لا لیں گے پتا لگتا ماحول جنا سخت اتنی سخت محافلت ماحول اگر چ روح کچھ دل کی فالت واسطے خدا دی قسم کر د اللہ قرآن دی تلاوت بھی ضروری ہے ضروری وگرنہ وگرنا وگرنا سلا سلام گزرے بادشاہ گزرے اگر ایک ہفتہ بھی علماء لما تو دور رے سن تو ظلم کر بیٹھے ایک ہفتہ بھی علماء لما دور رہتے سن تو ظلم کر بیٹھتے سن کیوں دل دی علماء کی سی لما نہیں جی لبی دل مرید ہو سی جاتا مرید ہو سی پھر دل ہو پتہ ہی نہیں پھر پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں گناہ پیا کرنا چاہ پیا کرنا نہ چاہے کیوں جب تک یہ اندر روح موجود ہوئے نا سونے نبیت بعد سوال کیا گیا سونے آ برائی برائی تے سونے برائی کن آخر میرے آقا آمدار نے فرمایا فرمایا جڑا کم کر تیرے دل کھٹکا جا میں دل کھڑک پہ دل نا دلر وسواس آ جائے فرمایا انہوں چڈ دے بھی اور جیڑا کام کر کے تیرا دل خوش ہو جائے پھڑ لے تاریف ہوں حالانکہ لکھانیا سن, سن, سن, سن گن دے, تے وہ دے دفتر کتاب گندیا سونے سونے نبی جانتے سن سونا محبوب جانتا سی کہ میرے میرے دتے ہوئے قرآن دین اسلام دے دل اگ پے اگر موت مرے ہوئے, سن. <ترجو> دے ہوئے. فکری ہے کہ کفر دی مرے دل جی اللہ دے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں اپنے نہیں ہو سکتے پر انا کی دکھیے دام وگو قرانت دئیے تو سونے لوگ جانتے سن کہ میں جڑا یہ میرے دن االس نے این مخلس نے ڈھڈو میرے دن ارار کرتے کہ یہاں دل جاگ پے یہ دل بےدار ہو گئے کبائر امامہ نے دے وچوں گناہ کٹ کٹ کے سگائر کبائر دا بیان فرمایا وغیرہ سونے نبی نے سونے نبی نے اپنے صحابہ واسطے یہ فرمایا صحابہ جی کام کرتے ہیں دل کھڑک پوے خالص ہو گئے جنا پیار کر دیری قرآن دلوں جانوں ہو کہ آڈے دل بےدار ہو گئے جاگ پے دوبارہ جی گلت قدم اٹھاؤ گے دل تمے گا فرمایا کام کر دل خوش ہو جا کا کام کرتے ہیں دل خوش ہو جائے وہ فیا جی وہ فیا جے فرما اکبال اے مسلمان اپنے دل سے او کی ہے کی اشارا اشارا کہ مسلمان مسلمان دل مفتی نیکی دا کا فتوا ہے ہو سکتا دل نیکی دا پتا نہ لگے پتا لگے گا جی پتا نہیں لگتا تو مر مومن نہیں مر دل مڑتا ہے توجہ نہیں جی فرمائی اقبال فرماندہ فرمایا ہے مسلم اپنے دل سے پوچھ ملوں سے نہ پوچھ اے مسلم اپنے دل سے پوچھ ملوں سے نہ پوچھ پوچ پوچ ہو گیا اللہ کے پلتوں سے کیوں عرم آرم عرم عرم تو دوست سوچنے والی گل ہے سونے نبی فرما رہے ہیں جی دل کھڑک پڑے تو چی دل خوش ہوے تو پاڑ لیا جی یہ برائی کی تاریخ فرمائی ہے میرے آخلا اس دور در حرام نی کیتا جا رہا کیوں ہوئے <سؤال> این حرام نیکی سمجھ کے کیتا جا رہا وہ سوال پیدا دے دل کیوں نہیں کھڑک دے ہدیسے رسول سونے نبی کا فرمان ہے ایک غلط ضرور ہوے گا <سلام> یا اے غلط اے نے یا حدیث ना غلط خدا سونے نگری کا فرمان کدی غلط نہیں ہو سکتا دا مطلب ہے آپ ہی ہیں نہ دل کھڑک ہے نہ کچھ ہے ہوں مردے منہ مردے منہ جنڈ پا ان کتنا مردے کے منہ بندہ جناب کوئی کوڑی شہ کرتے انتوں دسنا کوڑڑی ہے جگ د جگ بےدار پھر یہ ضرور دسے گا پھر ہو نہیں سکتا کہ نہ دسے پھر ضرور دسے گا فاڑ لے توجہ نہیں جی فرمائی دور جس دور در حرام کمان عبادت سمجھ کے جائے اس دور دلوں کی گل پوچھنا میںکل ہی نہیں دھڑکن برابر جاری ہے مگر وہ نکل تو مراد دل والی روحانیت مولا سونے نے جدو بڑا دیلے یہ جبریل والا لور شامل کیا سا وہ نکل گیا فار ہو گیا تو جو نہ اے برائی تے بول تے بول دے تک یہ نہ بولے اے تک جدو اے بول اے بول پو تے پھر ایک سجنا ہی بندے پار کر سکنے اقبال فرما فرمایا جلے بے پیدا کر کہ دل خا بہ جب تک دل بے پیدا کر کہ دل خا ہے جب تک تب تیری جلیب ہے ساری نہ میری جلدی مردے جو تکل ہیاما شتا جر جے تو مڑ جو جدو دل مر جاوے تو ہیا دا تعلق دل نہ ہیا مرے دل نہیں مر فرمائی پر جی دل زندہ نہ تو پھر خدا دی قسم کر کے مومن نہ رب رسول کی نہ فرمانی کر سکتا نہ ویگ سکتا نہ برداشت کر گوارا کر سکتا او اپنی جان مالدہ اپنی جان مالدہ خسارہ قبول کر لوے گا پر رب رسول دینا فرمانی قبول اللہ تبارک و تعالی جل شانہو مل دی توفیق دے وے و آخر دعویٰ پھر سمجھیں اللہ دے فضل اُنہ آکھے آوے سانو جہنم نہیں سارنا اَسَا جہنم اچ جانائن